اللہ رب والصلاة والصلاة والسلام علی سید, سید عمرہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ان نمبر انگال اعمال کا دار و مدار بگیتوں پر ہے وہ اناما لمان ابا اور ہر بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی امن کا نت ہجرت ہو الا دنیا لسیبوہا ابھی مراطین کے اوہا تو ہجرت ہو علامہ جئی تو جس نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے اس نے ہجرت کی تو ہجرت ہو علامہ اس کی ہجرت اس کا اجر و ثواب وہی کچھ ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اگر اللہ اس کے رسول کی خاطر ہجرت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الہجرت الحدینا کا نا ابلحا ہجرت سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں ہجرت کی وجہ سے یا حدیم کا نا قبلہ اور بندہ مسلمان ہو جائے تو حالت کفر میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہجرت جیسا عظیم عمل اس میں بھی نیت دنیاوی کسی مقصد کا حصول ہو تو اس کا وہ عجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے تو ہجرت ہو الا نہ جو اس نے جس مقصد سے جس نیت سے ہجرت کی اس کو وہی کچھ ملے گا بڑے بڑے آماد صرف نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول اب المینا سب سے پہلے قیامت کے دن جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ ہوگا راج لوگ اس کو شہید اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک آدمی شہید ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے پوچھیں گے تو کیا کیا کہے گا میں تیرے راستے میں لڑتا رہا سکتا کہ میں نے اپنی جان تیرے دین پر قربان کر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ کدب کا تو نے جھوٹ بولا ہے تو نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا دلیر ہے بڑا بہادر ہے تقدکین وہ کہہ دیا گیا اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا پسوس کے بعد الاوزی یا منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے دوسرا بندہ فرمایا وہ عالم ہوگا جس نے دین سیکھا لوگوں کو سکھایا ساری زندگی یہی کام کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے پوچھیں گے تو نے کیا کیا کہے گا میں نے دین سیکھا دین سکھایا چکھا دین, دین پھیلایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کدب کا تو نے جھوٹ بولا ہے تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کالا ہوا قاری تاکہ لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے فقد تھی لوگوں نے تجھے ساری صاحب صاحب مولانا حضرت صاحب اور مفتی صاحب کہہ دیا یہی یہ تیرا متماح نظر تھا یہ تجھے مل گیا اور عمیر ابھی نار اسے بھی کے کے جہنم میں ڈال دیا جائے تیسرا بندہ سطح ہوگا بڑا مال دنیا میں اس نے خرچ کیا اللہ اس کو بلائیں گے پوچھیں گے کہے گا اللہ تو نے جو مال مجھے دیا تھا خیر کا جو بھی راستہ مجھے نظر آیا میں نے اس کے مال لگایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے لوگوں نے تجھے دنیا میں سخی کہہ دیا میرا بھی ہی اسے بھی میں کے بعد گچیٹ کے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا جہنم میں پھینک دیا جائے گا بڑے بڑے اعمال ہیں شہادت علم سیکھنا سکھانا اللہ کی راہ میں مار خرچ کرنا صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ اعمال نیکی کے بجائے گناہ کی طرح بندے کو لے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے جن چیزوں کا تم پر ان میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے اتنا اق وافا ما آفاف والے تم اشر <الْأَسْفَر> وہ ہے شرک اثبر پوچھا گیا وہ کیا چھوٹا شرک شرمایا اریا ریا قاری دکھلاوا نیت میں دکھلاوا آ جائے اسے شرک اثغر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ ببال جان بن جاتا ہے اور اگر بندے کی نیت ٹھیک ہو صحیح کی نیت ٹھیک نہیں جہنم میں مال خرچ کرنے کے باوجود اور اگر اس کی نیت ٹھیک ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مثال اللہ حقبہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے بالوں کی مثال ایک دانے کی طرح جس دالے سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سو دانا یعنی ایک سے سات سو گنا یہی پر بس نہیں فرمایا واللہ ولاہلی میں شاخ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اللہ سن علی اللہ بہت اسکا ہو خوب جاننے والا ہے یہ ہے صرف نیت نیت میں اخلاص ہو دین سیکھنے میں دین سکھانے میں مقصد عمل کرنا ہو فائدے مند ہے اللہ کی راہ میں جہاد و تال کرتے ہوئے مقصد الاس اللہ ہو بڑا اجرا ہے اس کا قطرہ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے شہید کے گناہ اللہ پہلے ماف کر رہتا ہے لیکن نیت خراب ہوئی اعمال برباد ہو اسی لیے کوئی بھی عمل کوئی بھی نیکی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اگر اس میں نیت بندے کی خالص اور درست ہو تو وہ بڑی سے بڑی نیکی سے بھی بڑی بن جاتی ہے اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے بہ تو اللہ بلّا سے سبق چلت